سورہ ناہل میں وقوع عذاب کا بیان تھا آب صورت میں بکو عذاب کے چند نمونے مذکور ہیں نمبر دو پہلی صورت کے آخر میں تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھی آب صورت ابتدا میں واقعہ معراج سے حضرت کی تسلی ہے خلاصہ صورت ایک دلیل بھائی ہے تین دلائل نقلیا چھ دلائل نکلیہ فندرہ جو ہیں وہ اصول الفاؤز ہیں کامیابی کے اصول ازال شبھات فرائض خاتمان انبیاء شکواجات تقریفات بشارات صداقہ قرآن اداوت شیطان اور آخر من دعوے توحید ہے اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہ علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انتنالیم الحقیم رب شراہلی صدری ویسرلی عمری واح الم السانی رب ضنی سبحان للی اسر آبد بی بیان میراج اجمالن اور دلیل وحی بیان میراج اجمالن اور دلیل وحی پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے پیارے بندے کو یہ عبد کی اضافت جو ہے نا یہ اضافت تشریفیہ ہے اس لیے میں پیارا بندہ شان والا بندہ یہ معنی میں کر رہا ہوں سیر کرائی اپنے پیارے بندے کو شان والے بندے کو لیلان یہ نکرہ ہے رات کے تھوڑے حصے میں یہ بیان سائر ہے زمانِ سائر لائلن زمانے سائر منا المسجد الحرام ابتدا سائر مسجد حرام سے شعر کری مسجد اقصا تا یہ انتہائے سائر ہے مسجد اکسا کو اقصا اقساقوں کہتے ہیں اقصا کا معنی ہے ابعد بہت دور کہ مسجد حرام سے بہت دور ہے مسجد اقصا بیت المقدس کی مسجد بیت اللہ کی مسجد مسجد حرام ہے اللہ زی ہو لہو فضیلت مسجد اقصا وہ مسجد ہے کہ برکت کی ہم نے اس کے ماحول میں ارد گرد برکات دنیاویہ بھی ہیں کہ وہاں باہات ہیں بہترین اور برکات اخرویہ تو ہیں بعض سے امبیالحم و سلاۃُُ السلام وہاں آئے اور ان کے مقبرے بھی وہاں ہیں لینور یاو میں نا یات حکمت اسرا کیوں سیر کرائیں؟ حکمت اسرا یہ بعض بنتی لوگ کہتے ہیں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 کرانے کے لیے اپنے عجائبات دکھانے کے لیے لے لوریا ہو حکمت اصراء تاکہ دکھائیں ہم اس کو بعض عجائبات قدرت من طبیعت طبیضیہ ہے انحو ہو سمیع العلیم دلی لکلی کہ سمیع علیم اللہ کی ذات ہے حضرت کو میراج کی فضیلت ضرور حاصل ہے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 اسرا اصطلاح کے اندر پھر بیت المقدس سے اوپر کی جو سیر ہے جس کا کچھ ذکر قرآن پاک میں ہے غال نزرت اخرا ان دفرت ال ہے نا دس انداز کے اندر کہ آپ سدرت المنتہ بھی پہنچے قرآن میں ذکر ہے کچھ سیر کا تاکہ حدیثوں میں ذکر ہے تو اس کو کیا کہتے اصطلاح میں میرا ڈبلیو یہ سیر جو ہے اسرحا ہے اوپر کی سیر میراج ہے لیکن دوسری اصطلاح یہ بھی ہے کہ سارے کو میراج کہہ دیتے ہیں ہمارے اندر مشہور یہی ہے نا سارے کیا کہتے ہیں میرا یہ بھی صحیح اصطلاح ہے سمجھا دی باقی یہ بات کہ حضرت کو یہ معراج منامی ہوا یا جسمانی ہوا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 مراج ہوتا منامی خواب ہوتی تو تعجب کی بات ہے بے خواب تو آپ لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں امام محمد بن حال کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ خواب کے اندر وہ نبی تھے کیا ولی تھے امام تھے تو سبحان کا کلمہ جو تعجب پہ درارت کرتا ہے یہ بھی دلیل ہے کہ یہ واقعہ کوئی عجیب و غریب ہے کیا ہے عجیب و غریب واقعہ ہے میرا کا تو عجیب و غریب جسمانی ہو سکتا ہے آگے ہے اسرا کا لفظ قرآن پاک کے اندر آپ یہ لفظ دیکھیں نا تو یہ جسمانی شاعر کے لیے آتا ہے اسراء کا لفظ سمجھے القرآن باز ہو, باز ہو ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ منصلہ السلامۃ السلام کو اللہ نے حکم کیا اسر بے بادی یہی باپ ہے یہی مادہ ہے عصر بے بادی لے چل سیر کر میرے بندوں کے ساتھ رات کو وہ سیر جسمانی تھی یا نیند کی تھی نیند میں تھے کیا لب تم کے بارے میں کیا ہے فاسر بے آہل کا دیکھ کہتے ہم مین لہر و کون سی شعر تھی جسمانی القرآن یو قسب رباد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 یا کھڑی ہوتی تھی لمبا کام ابد اللہ اللہ کا بندہ جب کھڑا ارائت اللہ حض حضور آپ نماز پڑھتے تھے یا نیند کے اندر ہوتا ہے روح ہوتی تھی تو ابد کا لازمی جہاں آیا مراج کا ہے, روح ہے اسلام تو یہ دلیل خود پران سے ہیں علاوہ اس کے آپ کے علم میں ہونا چاہیے جب حضرت نے معراج کا واقعہ بیان کیا صبح کو تو شور برپا ہو گیا مکے کے اندر شور برپا ہو گیا اوہ غلط بات کہتا ہے ایسے کہتا ہے اب اس کا جسم چلا گیا کیا عرش پہ چلا گیا سدر تو منقاع پہ چلا گیا جور ہے جور ہے اگر خواب ہوتا تو تو اتنی پروپیگنڈا کرتے جی خدا کی قدرت یہ جھوٹ موٹ کہتے رہے تو اس دوران ابو سفیان گیا تجارتی کا لے کہ ملک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بھی وہاں پہنچا ہوا تھا حضرت کا خط بھی پہنچا ہوا تھا ایک گئے بعد کے اندر میرا کے کچھ بعد کی دیر ہے آ مدینے میں پہنچ چکے تھے میرا تھوڑا عرصہ پہلے ہوا آپ کا خط بھی وہاں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 بہتر مقدہ سے کری ساتھ کوئی جانور کے پاؤں بھی معلوم ہوتے تھے تو میں نے کہا کوئی نبی سواری پہ آیا ہے اور اس کا اس سواری باندھ ہی گئی وہ کہ میں خود گواہی دیتا ہوں بات کی تو یہ بات تھی کہ ہراکل کے دل کے اندر بھی حضور کی صداقت بیٹھ گئی اب ایک حوالہ صرف لکھو فدیثلاسرا اجما علمسلم یہ میراج کے واقعے پہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے فاحدیسرا اجما المسلم تمام مسلمانوں کا اجماع ہے اسرا کے واقعے پہ و راضا ان ہو راضہ ان ہو زنا تو ول ملحید جو زندیق اور ملحد لوگ ہیں وہ اس سے راز کرتے ہیں فادیثلاسرائے اجما علہ المسلم و آ راضا ان حنا دیکھا تو والملحدون. یہ ابن کثیر کا حوالہ ہے آگ یا جی سمجھ بس بقدر با ضرورت میں نے عرض کر دیا ہے بالان جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زر ہے سین اش کا برخا زر ہے سین اشجامی علم نشرا کا برخا ز میرا میں پور کہ سبحان حضور کے شرح صدر کا بیان دیکھنا ہو تو کس صورت میں دیکھو کلام علامہ کے اندر اور آپ کے معراج کا بیان دیکھنا ہو تو کہاں دیکھو جی سبحان اسرات کے اندر اللہ ذہ نور نور بے او ساکن فلک کے او شیدار زمین بھی اس کی محبت میں ساکن ہے حضرت کی محبت میں اور آسمان بھی اس پہ کیا ہے رس اللہ نور شد نور ہا پیدا او ساکل فلک کے او ز سی ناش جامی علم ز میرا جش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 دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کتاب اور کیا ہم نے اس کتاب کو ہدایت واضح سے بنی اسرائیل کے بقول نہ اللہ تحر <تتحضون> جہاں لفظ کیا مقدر ہے کل ہم نے کہا یہ مضمون طورات ہے ہم نے کہا کہ نہ بناؤ تم سوائے میرے کسی کو کار ساتھ تو جس طرح قرآن میں توحید کا بیان ہے تورات میں بھی کس کا بیان تھا وہ توحید کا نا کہ میرے سوا کسی کو کار ساتھ نہ ملو ضریا تمن حملنا نا یہاں حرف ندا مقدر ہے یا ضروریات اے اولاد ان لوگوں کی جن کو ہم نے سوار کیا تھا ساتھ لو کے عش کرو آگے لفظ کا مقدر ہے عشق شکر کرو یا ضروریات من حملنا مانو عش شکر کرو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 بندے تھے اللہ کے شکر گزار و کزینہ علا بنی اسرائیل تخویف دنوی کا نمونہ ڈاٹ -e بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے طورات کے اندر بھی لکھ دیا اور باقی صحیفوں کے اندر بھی لکھ دیا انبیاء کے صحیفے کہ یہ بنی اسرائیل دو دفعہ فساد برپا کریں گے کتنی دفعہ دو دفعہ فساد برپا کریں گے زمین کے اندر سرکشی کریں گے پھر دونوں دفعہ ان کو عذاب ملے گا پھر دونوں دفعہ ان کو کیا ملے گا عذاب خداوندی آئے گا فساد کے نتیجے میں عذاب آئے گا دونوں دفعہ یہ نمونے تقریب کے ہوئے یا نہیں ہوئے لوگ عذاب سے ورت حاصل نہیں کرتے مصیبت یہ ہے قرآن کہتا ہے فلولا عزا ہم با سنا تو ذرا کاش کہ جب ہمارا عذاب آیا ان پہ آج کرتے وراک ان کے ساتھ فلو لیکن دل سخت ہو گئے کل ایک آدمی ملا راجن پور سے آیا راجن پور ضلع ہے کہنے لگا استاد جی بہت چوریاں ہو رہی ہیں یہ غریب لوٹے پھٹے گھر سے باہر نکلتے ہیں چور آ جاتے ہیں ان کی چوری کرتے ہیں یا ایسے کہتے ہیں بایا آیا وہ ڈر کی وجہ سے باہر نکلتے ہیں پیچھے گھروں کو لوٹ لیتے ہیں سمجھے ہاں ان کی عزت لوٹی جا رہی ہے غریبوں کی عورتوں کے زیورات چھینے جا رہے ہیں یہ حالت عبرت نہیں حالت کر بجائے ہمدردی کے مظالم پناہ بخب نہ نا بنی اسرائیل لکھا ہے تقریر کا نمونہ اور متنبع کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو ہم نے متنوع کر دیا بنی اسرائیل کو فل کتاب کتاب طورات کے اندر یا انبیاء کے صحیفوں کے اندر بطور پیشین گوئی کے متنبع کر دیا کہ البتہ ضرور فساد کرو گے تم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 فیضا جا واد ادا ہما پب پہلی سزا کا یا سزا مراد ہے باسنا نلیہ کو مسلط کی ہم نے تمہارے اوپر عباد اللہ نہ اپنے بندے جو صاحب تھے لڑائی سخت کے جنگ جولال پیار وہ گھس گئے گھروں کے درمیان اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہا یا کان وادم پورا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 سزا ہو غور کرو ثم ردنا لمل کر رہا پھر لوٹایا ہم نے واسطے تمہارے غلبہ یہاں کر رہا کا منع غلبہ اوپر ان کے او مفسدین کے اوپر جو تمہارے دشمن تھے اور امداد کیا ہم نے تمہاری مالوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ اور کیا ہم نے تم کو اکثر بیت بال لشکر کے ان آسنتوں اگر آگے نیکی کرتے رہے تھے نیکی کرو گے اپنے لیے اور اگر برئی کی تو برئی بھی اپنے اوپر فیضا جا بعد العرہ یہ دوسری سزا دی دوسری سزا آ گئی پر جب کہ آ گیا میاد پچھلی سزا کا باسنا ہم لے یسو لے یسو سے پہلے کا مقدر ہے پھر ہم نے مسلط کیا تمہارے دشمنوں کو تاکہ بگاڑ دے تمہارے منہ کو اور تا کہ گھس جائیں مسجد اقسا کے اندار جیسا کہ گھسے تھے پہلی دفعہ اور تا کہ تباہی کریں جہاں ہی غالب ہو جائیں بڑی تباہی افصار ابو ترغیب امید ہے رب تمہارا یہ کہ رحم کرے تم پہ ساتھ اتباع محمد کے حضور کے اتباع تم نے کی تو رحم ہوگا وائن اتم ترغیب اور اگر لوٹے تم اسی کفر کے اندر حضور کی تکذیب کی تو لوٹیں گے ہم عذاب کے ساتھ اور کیا ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے جیل خانہ آ میرے محترم یہ ادھر کیا ہے بھائی دو دفعہ انہوں نے کیا کیا اساد کیا سمجھے جی پھر کیا ہوا جی ان کو درمیان میں غلبہ ہوا ہے نہیں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 داود علیہ السلام ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام ان کے ذریعے غلبہ ملا یہ سمجھ رہے ہو نا پہلے جوتے ان کو کس کے ساتھ لگے سلیمان کے ذریعے کیا ہوا ان کا غلبہ لیکن پھر فساد کیا تو ان کے اوپر بخت نصر آ گیا کون بخت نصر بعد جو بابل سے کھڑا ہوا بیت المقدس کو تباہ کیا اور کافی لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح گرفتار کر کے لے گیا ان میں حضرت ازائر تھے یا نہیں وہ پہلے پڑھا ہے ہو نا یہ قدیم کال ہے جدید کال یہ ہے کہ پہلا حملہ ہوا بخت نصر کا قدیم کال کے اندر بخت نصر کا ہم نے کہا, کہا ہے آخری حملہ اور جدید کال ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے سید سلیمان ندوی بالا حفظ الرحمن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 اس نے ہم کیا یہ تاریخوں میں ہے, آپ دیکھ لینا چاہیے جی. اچھا جی حضرت ان حاضر قرآن ہم ادھر آ گئے اچھا جی فضائل و اوصاف قرآن فضائل و اوصاف قرآن اس کا مقبر کے ساتھ رب یہ ہے کہ پہلے موجائے معاج کا بیان تھا اب موجزائے قرآن کا بیان ہے جیسے معراج موج ہے قرآن بھی کہا ہے بوجزا ہے بوجہ معراج کے بعد موجہ قرآن کا بیان بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے طرف اس طریقے کے کہ وہ مضبوط ہے یہ وس نمبر ایک واٮٔ و بشیر المومنین وس نمبر دو اور خوشخبری دیتا ہے مومنین کو جو کہ عمل کرتے ہیں نیک اس بات کی کہ ان کے لیے ثواب بڑا ہے و یوخ بیرو وس نمبر تین ان الزین سے پہلے کیا مقدر ہے جی یوخ مقدر کرو تب ماں صحیح ہوگا ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی وہ یوخ خبر دیتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو نئی ایمان لات آخر کے ساتھ پیار کے امن کے لیے ضابط دردناک یہ کتنے اوصاف آ گئے قرآن کے تین آ اسلام ڈاٹ کام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 صاحب الجمال سید البشر من اسلام ڈاٹ کام